السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ آواز آ رہی ہے کوئی دے اچھا جی مہربانی جی حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کو اسلام کرے اور آپ اس کو اسلام کا پورا جواب دیں یعنی کہ وہ السلام علیکم کہے اور آپ اس کو وعلیکم السلام کہہ دیں حدیث میں شاید یہ آیا ہے کہ اس کو والکوں کہنا چاہیے مگر اگر بندہ پورا جواب دے دے تو کیا یہ گناہ ہے مطلب ظاہر ہے بندے نے بندے کے ذہن میں نہیں تھا اس وقت اس نے کہا ہے مگر کیا ویسے ہی یہ گناہ ہے یہ اس نے جو پورا اس کا جواب دیا ہے تو آپ اس کا جواب دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی اجزاء اللہ مائیک آپ لے لیں حضرت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میرے خیال میں اب آواز آ ہوگی میری جی کیسے ہیں جناب آپ سب امید خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے جاوید بھائی آپ نے جو صورت بیان کی ہے حکم میں اصل میں یہی ہے کہ کافی اگر آپ کو سلام کہے تو آپ نے اس کے جواب میں وعلیکم کہنا ہے اس کافر سے بھی مراد یہ عیسائی وغیرہ جو ہیں یہ عیسائی جو اہل کتاب میں شمار ہوتے ہیں تو اگر وعلیکم السلام کہہ دیا لا علمی میں غلطی سے کہہ دیا تو اس پر کچھ مواخذہ نہیں ہے دنشتہ اگر کسی کو والم السلام کہا جان بوجھ کر اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس میں سلامتی ہے تو کافر پر سلامتی بھیجنے کی اجازت نہیں ہے اور ادب سے اگر کسی کافر کے لئے کہا تو کفر کا بھی اندیشہ ہے تو لا علمی میں اگر ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا جان بوجھ کر کسی کافر کو اس طرح کا جواب سلامتی والا پورا جواب جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے جی جی بال یعنی کسی کو ادب عد اداب کریں گے نا زیادہ ادب کریں گے کسی تو کفر کا اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے کہ اس کافر بھی ایمان کی تعظیم پیدا ہوتی ہے تو تازیم نہیں کرنی کسی کافر کی بھی تو کسی جگہ پر اگر مجبوری ہو مثلا جیسے یہ بہت سارے بھائی جیسے بیرون ممالک ہیں تو باس اگر ان کا جو ہے وہ ظہر ہے وہ زیادہ تر تو کافر ہیں عیسائی یہودی وغیرہ ہیں ان کی جو ادب اداب ہوتے ہیں دفتروں وغیرہ کے یہ وہ تو اس میں دل سے نا نیت کرے بس مجبوری سمجھ کے کرے تو خیر اس کی الگ چیز ہے تو دل سے کسی کافر کی بے ایمان کی تعظیم کرے گا تو اس کے کفر کا اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ بس فضل فرمائے احتیاط کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت اور سمجھتا فرمائے تو آج کیا بات ہے بھائی ویسے روم میں کافی ہیں نظر تو کافی بھائیوں کے نک آ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں غائب ہیں تو خیر اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے جی اور دل میں مدینہ بھائی آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے تھے اب کر لیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ شاء تعالیٰ درسے سے ہی مسلم شریف جو ہے وہ شروع ہو جائے گا یہ ایک حدیث پر انشاءاللہ تعالی بات کریں گے آپ ٹیکسٹ میں لکھ دیں اپنا سوال جو ہے جی جمسم اچھا ایک, ایک منٹ بھائی میں دیتا ہوں آپ کو مائک مجھے ذرا سوال دے لباس کو تہ کر کے رکھنا اگر کھلا چھوٹ دینا تو شیطان استعمال ہوتا رہتا ہے ہینگ کر کے رکھنا بھی جو ہے نا اس میں بھی یہی مسئلہ ہے نا پھر وہ لباس تو لٹکا ہی رہتا ہے نا اس میں تو کھلا ہی ہوتا ہے قسم کا بہتر یہی ہے کہ اس کو تہ کر کے ہی رکھا جائے ہینگ کر کے رکھنا جو ہے نا وہ کھلے کے حکم میں جہاں تک ممکن ہو سکے تو یہی کوشش کریں کہ اس کو طے کر کے رکھیں ٹھیک ہے جی مولا دن على حبيبي خير الخلق كلهم اي مولايا صل لي وسلم دائما وما على حبيبي خير الخلق كلهم الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ الْحَادِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلوا مقاصدنا يا رب بالمستفى بلغ مقاصدانا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمي مولايا صللي وسلم دائماً آباداً على حبيبنا خإرِخَق كلُ فإ النام جد كَُّنيا وَضرب وَته فإ النام جود كَُّنيا وَض وَته مِن جودك علم اللوح والقلم مولايا صلي وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق صلیات والسلام علیک یا سیدی یا رسول يا يا اللہ و علی آلہ و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین و لعاقبت المتقین والسلام علی سید الانبیاء و المرسلين و علی آله و اما بعد معزز حاضرین و سامعین مسلم شریف کتاب الجناز سے ایک حدیث پات حضرت ام عطی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو تاک مرتبہ غسل دو یعنی تین بار یا پانچ بار اور پھر کافور کی خوشبو رکھ دینا اور جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا ہم نے آپ کو اطلاع دی تو آپ نے ہمیں اپنی چادر عطا فرمائی اور فرمایا اس کو سب کپڑوں کے نیچے پہنا دو حضرت سیدہ اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک جبہ مبارک تھا وہ فرماتی ہیں کہ ہم اس کے دھون سے بیماروں کے لیے شفا حاصل کرتے تھے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے گھر میں صرف میں میری والدہ اور میری خالدہ ام حرام تھیں آپ نے ہمیں نماز پڑھائی پھر آپ نے ہم سب گھر والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعا فرمائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چھوٹا سا خادم ہے اس کے لیے دعا فرمائیے تو آپ نے میرے لیے ہر خیر کی دعا فرمائی اور آخر میں کہا اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں کثرت اور برکت عطا احادیث میں اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و علی کے بسم پاک کے ساتھ لگنے والی چادر کی برکتیں حضور صراپا نور سراپا خیر و برکت بن کر کا انعت ان تشریف لائے اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ منصوب اشیاء میں بھی برکت اور خیر رکھ دی بلکہ ان کے خزانے پیدا فرما دیے اور وہابیوں کے امام ابن تیمیہ نے اسوارم المسن کی سفر نمبر دو پر لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے وصالت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیم کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائی تو رب کریم جب اپنے محبوب کی شان منواتا ہے تو ایسے منواتا ہے اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عاح کو چادر عطا فرمائی تاکہ وہ اس کی برکات سے فائدہ مند ہوں اور قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ صلاط اسلام کی کمیز سے نبوت کی برکات سے حضرت یعقوب علیہ صلاط اسلام کی بینائی واپس آ گئی اور پھر سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کے لباس کی برکات و تجلیات کا کیا عالم ہوگا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وبارک و سلم کی جسم پاک کے ساتھ لگنے والی مبارک چادر جو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی شہزادی عزرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عطا فرمائی تو یقیناً یقیناً اس کی برکتیں تو ان کو بھی پہنچی ہوں گی اور پھر ہم قرآن کریم میں اگر غور کریں تو دوسرے پارے میں سورت البقرہ شریف میں ایک تابوت کا ذکر ملتا ہے جس میں قرآن فرماتا ہے کہ اس میں سکینہ ہے یعنی اطمینان ہے سکون ہے جس میں انبیاء بنی اسرائیل علیہ صلی اللہ کے تبرکات تھے اور قرآن اس تابوت کا ذکر فرما رہا ہے اور عزت احترام اور ادب کے ساتھ ذکر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا اور بنی اسرائیل ہر مشکل کے وقت اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعا کرتے اس کی برکت سے مشکل آسان ہو جاتی تو جب بنی اسرائیل کے امبی کرام علیہ السلام کے تبرکات کی یہ فضیلت ہے کہ بنی اسرائیل والے وہ تبرکات والا صندوق صرف اس کی اندر کی چیزیں نہیں نکالتے تھے صرف اس صندوق کو سامنے رکھتے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ مشکلیں دور فرما دیتا تو اب پھر اندازہ لگائیے کہ حضور جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی وسلم کے تبادقات سے کیوں نہ مشکل آسان ہوگی اور محدثین شارحین نے حدیث کی اس حدیث کی وضاحت کی ہے کہ حضور اکدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی محترمہ کو اس لیے چادر عطا فرمائی کہ قبر میں ان کو برکاتِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا نظارہ نصیب ہو اور علامہ بدر الدین محمود عینی رحمت اللہ تعالی عاب فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے آثار شریفہ سے تبرک حاصل کیا جائے تو آج لوگ کہتے ہیں تبرک کی حیثیت کیا ہے تبرک کی حقیقت کیا ہے تو دیکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم خود تبرک عطا فرما رہے ہیں اور غلام حاضر ہیں اور وہی غلام سرکار کے صحابہ کرام رضوان جو ہیں آج وہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں جن کو پڑھ کر اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی الحمد للہ الحمدللہ الحمد تعید ہو رہی ہے کہ یہ گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے یہ حجروں میں بیٹھ کر انگریزوں کے چندے سے بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام نام علیہمردوان کا عقیدہ ہے اور امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اسی حدیث کی شرح میں اس میں صالحین کے آثار سے تبرک حاصل کرنے کی دلیل موجود ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمت کے تو کیا کہنے میرے آقا کریم صلی اللہ وسلم کی عظمت اور شان تو بڑی ہی بلند بالا ہے فرمائے صالحین یعنی آج بھی اگر اولیاء اللہ یا بزرگان دین علماء کرام کے تبرکات سے ہم فائدہ لیتے ہیں اس کی سند یہ حدیث پاک ہے اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی عرما رہے ہیں کہ اس میں دلیل موجود ہے اس حدیث پاک میں اور حتیٰ کہ دیوبندی مولوی شبیر احمد عثمانی نے بھی اسی حدیث کے تحت لکھا اس میں یہ حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے آثار شریفہ سے تبرک حاصل ہو جائے اور یہ حدیث صالحین کے آثار کا تبرک حاصل کرنے کے لیے اصل ہے تو دیوبندی مولوی شبیر احمد عثمانی بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی اس میں برکت حاصل کرنا مراد تھی ان صاحبزادی محترمہ کو عطا فرمانا اور آئندہ آنے والی امت کے لیے یہ حدیث ایک سند کا درجہ اختیار کر گئی ایک اصل کا درجہ اختیار کر گئی جو بزرگان پر بہت بڑی دلیل بن گئی کہ آج حضور بابا فرید الدین گنجے شکر رحمتہ اللہ تعالیٰ کے مزار پاک کی شکر پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ یہ وہاں کا تبرک ہے اسی طرح بزرگانے دین سے منصوب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پاک کے مکھانے اور خرمے جو ہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ وہاں کا منصوب ہے بزرگوں کے ساتھ اس لیے یہ تبرک ہے اور تبرک یا مزارات پرنوار پر ڈالی جانے والی چادریں لوگ بطور تبرک استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی فائدہ پہنچتا ہے ان سب کی اصل یہ حدیث پاک ہے اور پھر حضرت سیدہ اسما بنت مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ دیکھیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی کے جبہ مبارک کے مطلع خود ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم پاس وہ جبا تھا تو جب بھی کوئی بندہ بیمار ہوتا یعنی وہ پانی جو تھا جس میں جب مبارک تھے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا تو پتا چلا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی کے مبارک شریف کے ساتھ لگنے والا تو پانی بھی آب شفا بن جاتا تھا اور ہر قسم کے مریض اور اور نور صلی اللہ تعالی وسلم سے برکات حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر میں دعوت دیتے دعائیں کرواتے اور رحمتوں کے خزانے حاصل کرتے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیسم کی کے گھر میں, میں بلائیں دعا کروائیں تو یہ کوئی عجیب اور نئی بات نہیں ہے یہ کوئی جدت نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیسم کی صحابۂ اور صحابیات کا طریقہ ہے اور حضرت انسر بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت چھوٹے تھے تو والدہ منت کی میں خیر و برکت کے لیے دعا فرما دیں تو حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت سارے محدثین نے تشریح کی کہ چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے لیے دعا فرما دی تھی تو ان کے اللہ پاک نے مال میں بھی برکت عطا فرمائی اور ان کی اولاد میں بھی برکت عطا فرمائی تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم پاک کے ساتھ مس کرنے والی کوئی بھی چیز بہت ہی متبرک ہوتی ہے اور اسی طرح اولیاء اللہ کے مزارات اور ان کے اجسام کے ساتھ لگ جانے والی چیزیں وہ بھی تبرک بن جاتی ہیں تو تبرک کا اصل تبرک کی یہ حدیث پاک ہے جو صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے تو آج کل کے وہابی ابی نزدیم اللہ جو ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تبرکات شریف پر کوئی اعتراضات کرتے ہیں اپنے مولویوں کی بات کو مانتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تبرکات کا انکار کرتے ہیں مثال کے طور پر وہ ایک بات کہیں گے کہ دیکھو جی یہ جو امامہ شریف ہے منصوب ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ یہ جو اصا مبارک ہے یہ بھی منصوب ہے جی رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ اس طرح جو بھی چیزیں ہیں تو کیا پتا جی یہ اصلی ہے کہ نہیں ہے کس نے ان کے بارے میں مشہور کر دیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی کی امت کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے تو امت اس کو یہ سمجھتی آ رہی ہے عرصہ دراز سے یہ نسل در نسل اور سلسلہ ب سلسلہ یہ کام چل رہا ہے لوگ ان تبرکات سے خیر بھی ہو رہے ہیں تو پتہ چلا یہ ان کی حقیقت وہی ہے جو معروف ہے اور ان کے خلاف بات کرنے والے محض تبرکات کی ان برکتوں سے بے بہرہ ہیں اور کیونکہ ان کے نزدیک ہر چیز شرک اور بدت میں فورن پہنچ جاتی ہے اس لیے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ان برکتوں سے خود بھی محروم ہے اور دوسروں کو بھی محروم رکھنا چاہتے ہیں بحمد اللہ تعالی اہل سنت و جماعت کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک اپنے سر پر رکھنے کے لیے مل جائیں ذہ نصیب کہ وہ ہمارے سر کا تاج ہوں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نالین پاک کے نیچے لگنے والے وہ خاک کے ذرات بھی وہ جو ہے سیدی برکت فرماتے ہیں کہ نالین شریف کے نیچے جو ذرات ہوتے ہیں وہ جڑتے ہیں تو تاج سر بنتے ہیں وہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں ان کے سروں کا تاج بنتے ہیں تو اسی لیے امام حسن رضابر علی رحمت اللہ گیری الاگر ومود برکت کے بھائی مم. وہ فرماتے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو پھر کہیں اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نالین پاک سر پہ سجانے کا موقع مل جائے یہ سعادت مل جائے تو اس سے بڑی سلطانی کوئی نہیں ہے اس سے بڑی بادشاہت کوئی نہیں ہے تو دنیا کے جو بادشاہ م... م... م... وہ ہیں ان کو اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نالین پاک کا ایک ذرہ نصیب ہو جائے تو ان کی ساری سلطنت اور ساری بادشاہی کی افضل ہے تو اور بزرگان دین کے ساتھ تب کا رہنا یہ معمول چلا آ رہا ہے دہلی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو من مبارکات آپ کی زلفوں پاک کے دو مُوئے مبارک تھے تو کبھی کبھی ان کی زیارت کروائی جاتی تھی اور ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ دونوں بال مبارک بہت جب ضرور شی میں دوسرے کے ساتھ مل جاتے اور یہ بھی بعض جگہ پر لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ صندوق جو تھا جس میں آپ کے موئے مبارک تھے ان کو کھولا جاتا تو اگر دوپہر میں کھولا جاتا تو اس مقام پر اللہ تعالی و تعالیٰ کی قدرت سے بادل سایہ کر دیتے اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ وہ صندوق لایا گیا زیارت کرنے کے لیے مجمع عام تھا جب اس کو کھولنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اس کا تالا نہیں کھلتا چابی بھی ہوئی ہے تالا بھی ہوئی ہے سلوک بھی ہوئی ہے پوری کوشش جب کر لی حضرت شاہ صاحب نے بصیرت کی نظر سے دیکھا کہ مجمع میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو غسل کی ضرورت تھی تو وہ ناپاکی کی حالت میں ہی مجموعہ میں شامل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال مو مبارک ان کی اداب میں سے یہ تھا کہ وہ لوگ اس طرح اس حالت میں زیارت نہ کر سکیں آپ نے سب کا پردہ رکھنے کے لیے فرمایا سب لوگ جائیں ایک مرتبہ غسل کر کے دوبارہ آئیں پھر ان اللہ تعالیٰ کھلے گا اور ایسا ہی ہوا جب سب لوگ غسل کر کے دوبارہ پہنچے تو پھر چابی لگائی گئی تو اسی چابی کے ساتھ وہ تعالیٰ کھل گیا تو سب لوگوں نے زیارت کی تو عرض یہ ہے کہ تبرکات رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف منسوب ہوں یا بزرگان دین اولی کا کے ان سے برقت نصیب ہوتی ہیں ان سے فیض ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیم کے خیل ہماری آج کی سالی کو قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی بخشش فرمائے جو مسلمان بھائی بہنیں اس وقت روم میں موجود رہے مجھے سنا میرے ساتھ شریک رہے آج اس محفل میں اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کی نیک آرزوں اور تمناؤں کو پورا فرمائے اللہ پاک مدینۂ مکرمہ کی بار بار بات سوال یا مائز پہ اگر آنا چاہتے ہیں تو مائف پہ تو لیں ٹیکسٹ میں کرنا ہے سوال تو ٹیکسٹ میں کر لیں مردے کو کیوں غسل دیا جاتا ہے یہ سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ واجب ہے اس کو یعنی اس کو یہ یعنی نیت جو ہے بجاتے خود ایک ناپاک کرنے والی چیز ہے نیت سے بندہ جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے تو پھر اس کو غسل دے کر پاک کیا جاتا ہے اس کی اصل حکمتیں تو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہی جانتے ہیں تو ہمیں تو حکم یہی ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس کے مطابق آج بھی جو حدیث پاک میں نے پیش کی صحیح مسلم شریف کی آقا کریم علیہ وسلم نے اپنی شاہجادی محترمہ کے متعلق فرمایا کہ ان کو غسل دیں اور یہ تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ غسل دینا یہ تو انہی کے لیے خاصا تھا ورنہ ایک مرتبہ ہی غسل دیا جاتا ہے سنا ہے کہ جنابت کے حال میں ہوتا نہیں, نہیں نہیں جنابت ہو یا نہ ہو غسل میت کو باہر صورت دیا جائے گا سوائے شہید کے شہید جو ہے اس کو غسل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کفن پہنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ جس حالت میں شہید ہوا ہے اسی حالت میں اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا جائے گا کافی دو مرتبہ گسل دیتے ہیں اچھا جی یہ میرے علم میں نہیں تھا ویسے تعالی عالم مطلب ہمارے نزدیک تو یہ دو مرتبہ دینا کوئی واجب وغیرہ نہیں ہے تو اگر وہ دیتے ہیں تو جتنی اس میں ذرا مبالغہ ہو جاتا ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات جو ہیں یہ کوئی ایسے اختلافات نہیں ہیں جن کی بنیاد پر کوئی مسئلہ ہو اصل اختلافات تو عقائد کے ہوتے ہیں شافیوں کے ساتھ ہمارا عقیدے کا الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں وہ ہمارے سنی بھائی ہیں فقہ کے یہ اختلافات رحمت ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اور کسی بھائی کا اگر کوئی سوال ہو تو تشریف لے آئیں مائک پر اے خاکم الدینہ بھائی نہیں یہ بات نہیں ہے اصل میں چیز چالیس دن کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے باہر جانا تو ویسے بے پردہ تو ہر صورت میں حرام ہے چاہے بچے کی پیدائش کا وقت ہو یا پہلے یا بعد میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں جب سے لڑکی بالغہ ہو جائے تو اس وقت سے لے کر موت تک کا پردہ ہی ہے اس کا بے پردہ تو کبھی بھی اس کو جانا جائز نہیں جہاں تک چالیس دن کا تعلق ہے تو یہ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ چالیس دن جو ہے وہ نفاس کے دن ہوتے ہیں تو اس میں اس میں نماز نہیں پڑھنی سارا سلسلہ حالانکہ یہ چالیس دن کی جو لمٹ ہے یہ چالیس دن اس لیے مقرر نہیں کیے گئے کہ چالیس دن ہی ہوں گے یہ ایک حد ہے کہ نفاس جو ہوتا ہے اس کی یہ یعنی میکسیمم جو اس کی مدت ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے جی جی بالکل اس سے جو کم ہے وہ کسی بھی وقت وہ نفاظ کی حالت ختم ہو سکتی ہے تین دن میں ختم ہو سکتی ہے پانچ دن میں دس دن میں پندرہ میں بیس میں تو حکم یہ ہے شریعت کا کہ جب بھی ختم ہو جائے عورت غسل کرے اور نماز وغیرہ روزہ جو بھی احکامات ہوں ان کو پورا کرے چالیس دن اس کے لیے اب پڑے رہنا انتظار کرنا یہ ضروری نہیں ہے چالیس دن اس صورت میں ہے کہ اگر اس کا نفاظ جاری ہی ہے تو چالیس دن تک شمار کی جائیں گے اس کے بعد بھی اگر جاری ہے تو وہ بیماری ہے اس بیماری کی حالت میں وہ غسل کرے گی نماز وغیرہ ادا کرے گی اور سارے احکامات جو ہیں اس پر لاگو ہوں گے بس یہ فرق ہوگا ہاں ایون کہ اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ قربت کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی مطلب معنی نہیں ہے فرق صرف اتنا ہوگا کہ اب وہ ہر نماز کے لیے علیحدہ سے غسل کرے گی جب تک اس کی وہ بلیڈنگ جاری ہوگی تو اس وقت اس کو ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وزو کرنا پڑے گا جب تک وہ رکتی نہیں ہے ورنا چالیس جو یہ ہے یہ لیمٹ ہے اس کے بعد اگلے جو ایام ہوں گے وہ اس کے جو ہے وہ نفاذ کے ایام شمار نہیں ہوں گے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی آپ نے پی ایم کیا پتہ نہیں آپ لوگوں کہ نہیں اچھا جی جی اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو کر لیں اپنا دل میں مدینہ بھائی آپ کا سوال نہیں آیا ابھی تک وہ آپ اگر مجھے سن رہے ہیں آپ اس وقت تو آپ کا کچھ کوشچن تھا شاید شروع میں آپ پوچھنا چاہ رہے تھے تو پھر وہ کوئی سورت پڑھ لیا خاتب فاجر جی اگر پڑھ لیا کوئی نقت میں صورت خاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے اس پر کو فاجر کی قیمت نہیں کرنی چاہیے پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے جی بالکل کسی بندے سے ان کا فسق و فجور اس لیے اگر بیان کیا جائے کہ وہ اس کے دھوکے میں نہ آ جائے تو یہ ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے نا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جو احکامات ہیں کہ فاجر کا ذکر کرو تو وہ ان مانوں میں ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا تعارف کرائیں گے فلاں بندہ جو ہے وہ یہ اس طرح کا کو فجور کرتا ہے تو اس سے بچیں بچانے کے لیے تو وہ ہے ورنہ اس کی ویسے برائی بیان کرنا نا آپس میں بیٹھ کر جیسے ہمیں عادت ہوتی ہے دوسروں کی وہ درست نہیں ہے واجب ال... چلے جناب اگر کسی بھائی کو مائک کا کوئی سوال نہیں آیا مائک پہ نہیں آنا ہے تو پھر میں مائک فری کر رہا ہوں آپ لوگ روم کو چلائیں اپنے انداز میں جیسے بھی کوئی ایڈمن بھائی یہاں ہیں تو لے لیں تو بھائی آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں تو اب لے لیں مائک اور اس کو روم کو جاری رکھیں السلام علیکم و اللہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے السلام علیکم و اللہ آمین